شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈبلو ڈبلو ڈبلو شہید آگے بازر بے شباتی دنیا اور بقائے آخرات کی تمصیل کلی بے شباتی دنیا اور بقائے آخرات پہ تمصیل کلی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 یہی ہے ویسے بات یہ دنیا یا جیسے میں نے بتائی تھی وہ فن لینڈ بس مرزم کے تماشے والیاں ایک دو منٹ کے لئے بادشاہ بند گیا دیکھ اور بیان کرو ان کے لیے حالت دنیاوی زندگی کی مثال یہ بھی صرف پانی کے اتارا ہم نے اس کو آسمان کی طرف سے پس گنجان ہو کے نکلا بس سبب اس کے سبزہ کس کا زمین کا چند دن سر سبز رہا اس کے بعد وہ کٹائی کرتے ہو یا نہیں بھوسا بن جاتا ہے نہیں بنتا پا ہو جاتا ہے چکنا چو اڑاتی ہیں اس کو ہوائیں اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ان کو پیدا کیا پھر بھی قادر ان کو بڑھایا پھر بھی قادر ان کو ختم کر دیا پھر بھی قادر کلے شاعر کے نیچے کو ایجاد ترقی فنا ایجاد پیدا کیا ترقی دی اور فنا کر دیا المال وال نتیجہ یہ نکلا کہ مال اور اولاد یہ رونق ہے دنیاوی زندگی کی لیکن باقی رہنے والی نیکیئں بہتر ہیں نزدیک رب تیرے کے بیت سواب ثواب کے اور بہتر ہیں بیت امید کے یہ باقی رہنے والی نیکیئں کب ان کا ثواب ملے گا یومن سیر جب پہاڑوں کو ہم چلائیں گے قیامت آئے گی تو اس وقت مومن اچھا بدلہ پائیں گے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 پس نہ چھوڑیں گے ان میں سے کسی ایک کو اور پیش کیے جائیں گے اوپر رب تیرے کے صف بنا کے میدان حساب میں جو کال الحم کہا جائے گا ان کو البتہ کی اے ہو تم ہمارے پاس دوبارہ جیسے پیدا کیا تھا میں ہم کو پہ پہلی دفعہ بلکہ تم نے تو گمان کیا تھا دنیا میں کہ ہر گدنی کریں گے ہم واسطے تمہارے وقت یادے کا لوٹانے کا ماویدہ منا وقت مقرر یادے کا یعنی لوٹائیں گے نہیں ببوزیال کتاب ایک کیفیت حساب لکھیں اور رکھا جائے گا نام امال پر دیکھے گا تو مجرمین کو ڈرنے والے ان اعمال سے جو اس کے اندر لکھے ہو گئے ڈریں گے پھر جب سامنے آئے گا نام امال تو کہیں گے یا ویلتنا اے ہماری بربادی کیا ہے واسطے اس نام اعمال کے نہ تو چھوڑتا ہے چھوٹا گنڈا نہ بڑا مگر محفوظ کر دیا اس کو لکھ لیا اور پائیں گے اپنے تمام اعمال کو حاضر اور نہیں ظلم کرتا رب تیرا کسی ایک پہ اپنے اعمال ہیں اختیار سے کیے وائز فل نالملائے کا میرے محترام پہلے تھن المال وال بنون زینا تو حیا دنیا مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اس پہ لوگ غرا ہو کے حق کا کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اور ان کو غرا کرنے والا گمراہ کرنے والا کون ہے شیطان ہے اس لیے عداوت شیطان کا بیان شیطان کی عداوت قدیمہ تو ہمارے اب آدم سے چلا آ رہا ہے شیطان کی عداوت قدیمہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو سیدھا کو آدم کو انہوں نے سیدھا کیا مگر بلے سیخنا کیا یہ تھا جنوں میں سے پس نکل بھاگا ان عمر ربے اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا وہ او تو بھاگ گیا لیکن تم اس کے ساتھ یاری رکھ رہے ہو کیوں رکھ رہے ہو تمہارے باپ سے دشمن ہے کیا پت بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیل و چانٹوں کو یہاں ضروریت سے مراج کیا ہے اس کے چیلے چانٹے ورنہ کہتے ہیں شیطان کی اپنی اور آدمی اور رونڈ مونڈ آئے کیا بناتے ہو تم اس کو اور اس کے چیلے چانٹوں کو یار سوائے میرے حالانکہ سارے تمہارے دشمن ہیں برہ ہے واسطے ظالموں کے بدال یا بدال اچھا ہے برا ہے وہ اللہ کے ساتھ یاری نہ لگئی شیطان کے ظاہر آئی باشا تو ہم نہ حاضر کیا تھا میں نے ان شیطانوں کو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 آپ ان کی کہا مان رہے ہو بجاؤ میں تخویف و خروی جس دن کہیں گے اللہ تعالیٰ پکارو اپنی مدد کے لیے میرے شرکا کو اللہ زین تم جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یہ میرے شریک ہیں وہ پکاریں گے ان کو فت ہوں ہم جواب دیں گے پاس نہیں جواب دیں گے واسطے ان کے اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان آٹھ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 قرآن کے ساتھ جامعیت قرآن کا بیان ہم بیانرح طرح سے بیان کیا اس قرآن کے سر واسطے لوگوں کے ہر عمدہ مضمون کل مسال ہر عمدہ مضمون قرآن میں ہر عمدہ مضمون ہے لیکن انسان بڑا جھگڑا لو ہے انسان کیا ہے وہ نہیں مانتا حد پہ نہیں آتا شکو معاندین لکھو وقال الانسان اور ہے انسان اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا اکثر شہر یعنی اکثر کے ساتھ جدل لگے گا اور ہے انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑنے والا بھائی جھگڑتا انسان ہے جانور جھگڑتے ہیں تمہارے ساتھ وما من انا زج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 لیکن عذاب کے وقت ایمان بہت بار ہوگا یہی ہے لاجر ہے یعنی اب جو ایمان نہیں لاتے استغبار نہیں کرتے اس انتظار میں ہے کہ ہمارے اوپر پہلے لوگوں کا طریقہ آ جائے پہلے لوگوں کا معاملہ کیا تھا عذاب لیکن جب عذاب آئے گا استغار مفید ہوگا اب مانا سمجھو اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ ایمان لائیں جب آ ان کے پاس ہدایت اور معافی مانگتے رہیں رب اپنے سے اور کسی چیز نے روکا اللہ انطاطیہ ہم مگر اس چیز کی انتظار نے یا انتظار کا لاز مقدر ہے مگر انتظار کر رہے ہیں کہ آج ان کے پاس معاملہ پہلے لوگوں کا عذاب کا استیصال عذاب استیصال جگ نکل جائے یا آئے جائیں ان کے پاس عذاب مختلف صورتوں کے اندر آمنے سامنے پہلے عذاب سے مراج گئے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 مگر مبشر و منظر بنا ڈبل بھائی جات اور جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر لوگ ताँ ساتھ باطل کے کیوں تاکہ مٹا دیں ساتھ اس کے حق کو اور بنا لیا انہوں نے میری ایتوں کو اور اس عذاب کو جس کے ساتھ جرائے گئے مذاق کیا ہوا مذاقی کرتے ہیں وہ من وزاجر اور کون برا ظالم اس شخص سے جو نصیحت کیا جاتا ہے اپنے رب کی ایتوں کے ساتھ لیکن منہ موڑ لیتا ہے اور بھولا جاتا ہے ان امال کے انجام کو کہ قدمت اس کے دو ہاتھ جن اعمال کو مقدم کر رہے ہیں بھیج رہے ہیں اس کے انجام کو بھول جاتا ہے اپنے امال کے انجام کو انا جالنا اللہ تماسبت یہ بھی قرآن سے کیوں مو مو موڑتا ہے اور اپنے انجام کو کیوں بھلایا ہوا ہے اس لیے کہ ان کے دلوں پہ کیا پڑ گئے ہیں پر دے ختم کل یہ اللہ تما صبح کی بے شک کیا ہم نے ان کے دلوں پر پر دے اس سے کہ سمجھیں اس کو اور اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے وہ انتدو اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی رب تو ہرگز نہیں ہدایت پا سکتے بالکل باقی سوال پیدا ہوتا ہے جب ہدایت پہ نہیں آتے تو فوراً گمراہ کر فوراً تباہ کر دیے جائیں کر دیے جائیں فوراً تبا عذاب آ جائے فرمایا اللہ تعالی در گزار کرتے ہیں مہلت دیتے ہیں ہو سکتا ہے سمجھ جائیں یہ سبب تاخیر مجرمین رب تیرا در گزار کرنے والا ہے غفور منا بھئی کافروں کے لیے بخشش ہوتی ہے در گزار اے رب تیرا درگزر کرنے والا ہے رحمت کا ہے اگر گرفت کرتا نہ ان کو بس سبب ان کے امال کے تو جلدی کرتا ان کے لیے عذاب بہم معلکہ ان کے لیے ایک وعدہ معین ہے عذاب کا یا قیامت کا ہرگز نہیں پائیں گے اس کے آگے جائے پناہ و تل تخویف تخفیف دنیاوی اگر نمونہ دیکھ ہے عذاب کا تو دیکھ لیں یہ بستیاں ان کے سامنے ہیں حالانکہ ہم نے ان کو ایک قوم آج سمود وغیرہ جب ظلم کیا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 کہ یوں فرماتے اللہ عالم کیا فرماتے بھئی تو جو کہتا ہے کہ تجھ سے اس بڑا عالم ہے اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے پہ بڑا عالم ہو تو اللہ تعالیٰ نے منہ علیہ السلط والسلام کی تعدیب کے لیے پھر فرمایا کہ ایک آدم ہے ٹھیک ہے تیرے پاس علم شریعت کا ہے لیکن بعض امور کے اندر اس کے پاس کیا ہے علم ہے تیرے پاس علم نہیں ہے تن معلوم ہو جائے تو ایسے آدمی ہیں کہ بعض علم ان کے پاس ہے خاص مجھے نہیں ہے ویسے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے بہت بڑے عالم تھے کیا یوں نہیں کہہ سکتے کہ خضر بڑا عالم تھا حضرت موسیٰ بہت عالم تھے وہ اصل علم علم شریعت کا ہوتا ہے یا دوسرے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 کہ عالم سے اس کی شان بڑی ہے کیا غلط ہے عالم کی شان بڑی ہے چاہے عالم اڑے نہیں بیٹھا رہے اور کوئی شان بڑی نہیں تو حضرت خز علیہ السلام کو امور تقوین یا کہ مطالعہ حضرت نے فرمایا عرض کیا کہ اے لاوس کو میں کیسے ملوں فرمایا مجمع اور پہ ملنا ہے جہاں دو سمندر مل جاتے ہیں یا قریب قریب ہو جاتے ہیں وہاں ملاقات ہوگی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 زندگی آ گئی آ مچھلی تڑپ کے کہاں چلی گئی سمندر کے اندر برف کی طرح ٹھنڈا ہو جاتا تھا اس کی طرح جم جاتا تھا ایسے سرنگ اور سڑک جیسے بنتی ہے نا اس طریقے بہران, یوشا بین نو. لیکن جب جاگے تو حضرت موسا کو پتا نہ سکے حالانکہ وہی مقصود تھا نا اللہ نے فرمایا جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہاں بندہ ملے گا آگے چلے جی پھر ایک دن ایک رات آگے سفر کیا دوسرے دن صبح کو کام علیہ السلام نے ارے وہ ناشتہ لائیے بھوک لگی ہے بہت انہوں نے آج کیا حضرت ناشتہ کیا تو مچھلی بات زندہ کیا جو اللہ کا بندہ سمجھے وہی تو مقصود تھا ہمارا پھر واپس آ گئے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے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 اس کے اوپر بزرگ لکھتے ہیں کہ آدمی کسی کا مرید ہو نہ ہوگی کامل آ, پلٹو, پلٹو شاید نہ ہو <laughs> یہ آج کل کے پیرانے طریقے بنے ہوئے ہیں کامل شاید ہو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 یہ جی مراد ہیں بحر فارس بحر روم اور بعض حضرات کہتے ہیں بحر اردن اور بحر قلزم ڈبلو اور بھی اقوال ہیں میں نے مشہور اقوال so, so, لکھے so, ہیں تو دو سمندروں سے مراد کون ہیں بحر فارس بحر روم نمبر ایک یہ ای بالکل ملتے نہیں قریب قریب ہو جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں بحر اردن بحر قلزم اچھا جی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 جب تجاوز کر گئے ایک دن ایک رات آگے چلے گئے تو فربایا انہوں نے اپنے غلام کو لیا ہمارے پاس ناشتہ ہمارا البتہ ملے ہم اپنے اس سفر سے بڑی تھکان آج کی منزل میں ہمیں بڑی تھکان ملی کال آرائتا کا دیکھا تو نے آرائتا تعجب کے مقام پہ ہے کس مقام پہ آ یار عجیب بات ہوئی اس کا منع کیا ہے عجیب بات ہوئی جب جگا لی ہم نے طرح پتھر کے آپ سوئے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہ بھول مجھ کو مچھلی مگر شیطان نے کہ یہ کہ یاد کروں اس کو اور بنا لیا راہ اپنا بھی سمندر کے عجیب طریقے سے وہ سرنگ بناتی گئی کالا کہا موسا علیہ السلام نے یہ تو وہ مقصود تھا جس کو ہم طلب کر رہے تھے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 یہ خزر علیہ السلام تھے آپ تو کہہ نیچے لکھو خضر خذر خاص واد علیہ السلام خضر ان کا لقب ہے جہاں بیٹھتے تھے نا وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی اس لیے خضر کہتے ہیں اس کو ورنہ نام ان کا بلیا بن ملکان کتابوں میں تفسیروں میں لکھا ہوا نام بلیا بن ملکان اب خضر کے متعلق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 ملے حضرت خضر علیہ السلام مثالی شکل کے اندر کہ شکل کے اندر ان کی روح متبصل ہوئی اور میرے ساتھ ملاقات کی مجدد ثانی فرماتے ہیں میں نے پوچھا خضر تو زندہ ہے مر گیا ہے کہنا کہ مر گیا ہوں میں نے کہا لوگ جو کہتے ہیں زندہ ہے تو خضر نے کہا دیکھو میں تو کو ملا ہوں یا نہیں ملا یہ میری روح مثالی شکل کے اندر آ کے لوگوں کو ملتی ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ زندہ ہے جیسے میں تجھے ملا مثالی صورت کے مجد صاحب کا یہی فیصلہ ہے لیکن بعض ہمارے علماء کہتے ہیں زندہ ہیں ملتے ہیں اللہ عالم میرا رجحان بھی موت کی طرف ہے ان کی موت کی طرف بحر محیط جلد چھ صفا 147 میں لکھا ہوا ہے ولجمہ بحر محیط تفسیر ہے چلیے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 کہ سکھایا گیا تو علم روشت منا علم کالا بیان معذرت انہوں نے کہا بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھے گا میرے ساتھ ضابط کی یا ضابر منع ضابط نہیں کر سکے گا اور کیسے ضبط کرے گا تو اوپر اس چیز کے کہ نہ احاطہ کرے گا ساتھ اس کے علم تیرا قال موس علیہ السلام نے فرمایا قریب پائے گا تو مجھ کو ان شاء اللہ ضابط ضبط کرنے والا اور نہیں بے فرمانی کروں گا تیرے حکم کی کالا شرط استفادہ تو کوئی استاد کسی کے ساتھ شرط لگا لے کہ تم میرے پاس پڑھ لیکن سوال نہیں کرنا تو یہ شرط استفا پھر میں اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو نہ سوال کرنا مجھ سے کسی چیز کے متعلق یہاں تک ابتدا کروں میں واسطے تیرے میں ہوں ذکرہ اس سے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 کشتی وال نے کرایہ نہیں لیا لیکن حضرت نے کرم فرمایا کو ہاتھ میں کلاڑا تھا یا کوئی تھا آلہ وہ مارا جو صحیح نا کشتی کا کیا تختہ نکال رکھ دیا کشتی کو ایبدار کر دیا آپ سارے سمے کہہ لیا عجیب آدمی آئے انہوں نے احسان کیا ہے کشتی کا تختہ نکال دیا اس نے <laughs> چل پڑے دونوں یہاں تک جب سوار ہوئے کشتی کے اندر خارا کہا چیر پھاڑ دیا اس کو کالا کا موسا نے آیا چیرا پھڑا اس نے تو تاکہ غرق کرے اس کے بیٹھنے والوں کو البتہ آیا تو ایک چیز باریک ہو کالا کہنے لگا کیا نہ کہا تھا میں نے بے شک تو ہرگز نہیں میں طاقت رکھے گا میرے ساتھ ضابط کی پر میں لا تو آخری نہ گرفت کر مجھ کو بس صبح اس کے بھولا میں یہ پہلی دفعہ ہے بھول اور نہ ڈال تو مجھ کو میرے معاملے کے اندر تنگی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 چڑیا نے کہا ایک چونچ بھری بالکہ اس سے بھی کم ہے تو نبی عالم الغائب ہو سکتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ فن تالا کا اب چل پڑے جی کشتی کا تو حضرت نے یہ جی حال کیا آپ کشتی سے اترے اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑے آگے ایک بستی تھی بستی کے ساتھ قریب کون کھیل رہے تھے لڑکے کھیل رہے تھے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 وہاں, وہاں تک, تک کا کشتی کا اے بچے کا زیر کے گردن جدا کر دی, عجیب آدمی ہے. <laughs> دیکھو دی. چل پڑے یہاں جب ملے ایک لڑکے کو اے لڑکے کا نام لکھو جے سور ڈبل قتل کر دیا کالا تنقید موسا کہ کیا قتل کیا تم نے ایک جان پاکیزہ کو پاکیزہ ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہے غیر بالغ ہے جان پاکیزہ بے گناہ بغیر کسی نفس کے اس نے کسی کو قتل ہی نہیں کیا البتہ آیا ہے تج ایک چیز نہ ماقو کو پہلے تو چلو غرق کا اندیشہ تھا نا لیکن غرق ہوئے تھے نہیں یا تو بندہ قتل کر دیا کالا جواب حضرت کہنے کا کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو کہ بے شک تو ہر گئی طاقت رہے گا میرے ساتھ ضبط کی کالا موسیٰ کا معاہدہ معاہدہ ہے اگر سوال کروں میں تو اس سے کسی چیز کے متعلق اس کے بعد پسنا ساتھی بنانا تو مجھ کو تاکہ پہنچا تو میری طرف سے معذرت کو فن تعالیٰ کا تیسرا واقعہ تیسرا واقعہ یہ ہے جی چلتے چلتے ایک بستی آ گئی آ گئی بڑے سخی لوگ تھے انہوں نے کہا یار ہمیں کھانا تھا کھلاؤ نہ کہ بھاگو ملا بھاگو کوئی کھانا مانا نہیں آئے جواب دے دیا جی دی. لیکن وہاں بستی سے جب نکلنے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی گرنے کے قریب تھی تو حضرت فضر علیہ السلام نے اپنی کرامت سے یہ لکھتے ہیں کیسے ہاتھ جو پھیرا وہ کیا ہو گئی سیدھی ہو گئی کرامت سمجھو معجزہ سمجھو ایسے مجھا ورنہ کوئی مٹی چھٹی نہیں رونی پڑی وہاں حضرت موس علیہ السلام یار بڑا جی آدمی ہے انہوں نے احسان کیا تو ان کا تختہ نکالا اور جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا ہیں ان کی دیوار کو تو کیا کر رہا ہے سیدھا کر رہا ہے بغیر معاوضے کے چلو کم بزم معاوضہ تو لے لیتا تو خزر نے کہا جا پھر بہنی واہ بہن آپ تیرا کام نہیں ہمارے ساتھ رہنے کا دیکھو جی چل پڑے تیسرا واقعہ کیا یہاں تک کہ جب آئے ایک بستی والوں کے پاس کہتے ہیں یہ بستیا ان کی بستی تھی یا اہلا وغیرہ کی تو کھانا مانگا اس بستی والوں سے انہوں نے انکار کیا یہ کہ مہمانی دیں ان کو پس پایا اس کے اندر دیوار وہ چہتی تھی کہ گر پڑے بس سیدھا کر دیا اس کو بطور خر کی عادت کے کالا کا موسا نے اگر چہتا تو لے لیتا ہے اس کے اوپر معاوضہ کہنے لگے یہ وقت جوئی ہے میرے تیرے درمیان ابھی بتلاتا ہوں تو اس کو حقیقت ان چیزوں کی کہ نہ طاقت رکھی تو نے اس کو برکیز کی ضابط کی اب حقیقت سنو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارے کام کا تھے ٹھیک تھے یا غلط تھے اب سنو حقیقت کی